والقوم السلام و على سيد الرسول وخاتم اسلادو سلام کرا سید یا اللہ ببلا والا عالکا اس حاب سید حبیب اللہ اسلا دو سلام کرا سیدیا مکین کو وعلى آلك وأصحابك يا راحت العاشقين مؤذر سنیحا في مسلمان قرآو السلام علیکم الحمد و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 نب شیطان د فتنیا تو مافو فرماوے دل دماغ زبان نگاہ نو غلطی خطا معرما رن گرامی جناب دے اس گاؤں دے اندر پہلی مرتبہ حاضری ہوئی وواستا میرے عزیز جناب صوفی محمد رمضان صاحب چشتی اور خطیب جامع مسجد ہاضا دیگر آباب نے فقیر نعوت دی وعدے مطابق اللہ تبارک تعالیٰ وطال تعالیٰ نے حاضری دی توفیق عطا فرمائی مختصر وقت کے اندر جناب والا میں اگرچہ واضح خطاب کے قابل نہیں جس موضوع گفتگو کرانگا اس دا عنوان زیا نشین کر لو چنگے چے بند سنگ دون جہانوں وچ ہے بندے تے رنگ اشتہار حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھے اور میں جڑا مسئلہ بیان کریں گا اس کے اندر حیات مستفا صلی اللہ علیہ وسلم دا بھی ذکر ہوئے گا اللہ ہوا شرے صدر فرماوے رضان گرامی ماشاءاللہ اللہ تسی دور دراز تو تشریف لے آئے ہو دعا کر میرے حق اندر اللہ تعالی مینو بخش دے مجھ جیسے سیاکار بدکار معافی ات فرما دوستو تین جہان نے جس دے اندر زندگی گزارنے ہیں دعا دے مر کے جنا تیا جد اٹھنا تین جہان تین جہان دے واسطے برحق نے یعنی ہے کہ برحق نے پاوے کافرے پاوے مومی تین جہانوں تو انو گزرنا پڑنا مگر موہم یہ نہ مان رکھد ہے کافر نہیں مان رہا کوئی منتا جڑا یہ ویستے اوپر تو جہان ہو گئے تن گھر ہو گئے تر رواں نے دو قسم کی کئی نے ایسیا جتوں مر کے نے اپنی کیتی فس جیل نہیں ملتی کسی پاس جان دی اپنے آزاد روجے روسری روح ہوں نے جنہ تلہ سونے نے اتے وہ اپنے رب ناضی کر کے گئے انتہے اپنی مرضی اپنی خواہش دی. زندگی نہیں گزاری بلکہ اون گزاری ہے جی اللہ رسول کی مرضی روہ جدو نے انہوں فسا نہیں اند نہیں رکھتا انی چٹی دے دیں اور جب مرضی جان اناس کوئی قید ہوں نہیں یہ میں سامنے قرآن حدیث دے پوری شرح کا جڑا نا وہ جہر کھ کے سات کھ کے پیا پیش کرنا قرآن کا بھی حدیث کا بھی جہر کھڑ کے تو پیش پیا کرنا کہ نیک روح انعام والی روح جدیا ہے جن نے آپ قید چ رکھے اللہ تعالا ان آزادی دے سکتا جہے اتے آزاد رالا انتہ قید رکھ دن قسم دیا روح نے جہان نے تر گئیاں آپ جو گئی آپگیاں انعام والیاں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 اللہ, و ومن اللہ, مع انا اللہ من کرشاد فرما ولہ وشوال حسن سونا اولا کلہ فرما او بندے مئیوں اللہ رسولا جنا آکھیا منیا اللہ تسول دا جنا تابے کیتی ہے اللہ تے رسول انہوں نے جانا اللہ نے انعام فرمایا جانا تلہ نے انام فرمایا او اللہ نے انعام فرمایا ہے من شاد و سوال ہی جان اللہ دے بندے غور فرما وحد لا شریک مولا نے اپنی لاہ بھی سچی کلام دے اندر فرمایا اللہ تے اللہ دے رسول کی مرضی چلن والے جہ گے وہ کہ مولا سونے نے چار جماعت دا ذکر کیا جک کا دا ایمان نہیں ایمانسے جی کیا نبی جین کوئی انہوں سی نا کوئی انال نا وسو دون شہیدان سسوا لے लोग जड़े अल्लासूल अला तला अल्ला की मखलूक का हक अदा करते ने उन्हें सह आख्या जाता है उन्होंने नेक आख्या जाता है खाली नमाज पढ़ने वाले नू नेक नहीं आख्या जाता जगल चुरी पाई फिर हो पठे वा रहे खोतियां खुवादा रहे जनाब जी नमाज भी पांच टैम की पढ़ लिया करे नहीं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 سالیا میاں شبا ربانی رحمت اللہ لال آخیا لرکار جنہ نے رب دے حق وی پورے کیتے نے ان دی مخلوق دے حق وی پورے کیتے نے اللہ فرما وی بندے رب تے رب دے رسول دے تابے داری کرنے والے نے صحیح مانے دی جناب اے فرما برداری انہاں ان میں چواں سنگا بےلیاں رلا دینا وا کہڑے انہوں نے نبی انہوں سی قربان جاوا جناب سدھی کین بھی انہوں کے ساتھی نے سہدا بھی انہوں کے ساتھی نے سال ہی انہوں کے ساتھی نے وہاں سونا اولاد مزہ نہیں آیا ذرا گونج پی جائے سبحان اللہ اللہ سونا فرما ہے کن سونے سنگھی نے کن پیارے سنگھی نے جنہ کا رب نے ذکر کیتا ہے کیڑے کیڑے نبی جی ن Oh, جن مرضی دنیا دے سنگی بیلی بنا لے یاد رکھنا جہڈے رلا کے میدان چلو جرالیا کام دے نے جڑے تر نال تیرے جہے تیروٹا ڈانگا لے کے جناب اپنی جان وارن واسطے تیار آدھے نے مگر قسم شریک دی کر کے آنا ए बेली बेवफा ने वफादार नहीं क्यों इस वास्ते जदो बंदा मर के कबर जाए उस वे हुई बेली सारे छनाब कली कोठड़ीर पिछा आ जाते नहीं हालांकि औखा बेला शुरू हो जाए औखाव होना आया सारे छड़ आ गए ने तू चाला लाई होगी ओ हूं तेरे कोल आ गए हो توجہ فرماؤ حضرت س نا خاجا اسمان ہارونی ردی اللہ تعالی نو جڑے خاجا گریب نواز اجمیری سرکار دے مرشد کامل نے خاجا اجمیری دے مرشد کامل نے آپ دا ایک مرید وفاد پا گیا خاجا جمری فرما نے اسا اپنے پھیر پائی دفنا کے فارغ ہوئے جدو پچھا ہٹ کے قبرستان تو دور گئے ہاں تھوڑا جا فرمایا تے ویکیا ادرو حساب لین واسطے فرشتے آ گئے نے ادرو سڈا پیر ہارونی قبر کے آ گیا اللہ فرما نے خاص سی کی توجہ فرما اللہ دیا بندیا ہون تیرے سامنے چند آحادیث ہے دا سلسلہ جاری کرنا جس تو پتہ لگ جاوے کہ باقی اللہ سونے درضی دے کے دے مطابق زندگی بسر کردے میں اللہ سونا انہوں نے اس جہان دے اندر قید نہیں رکھدہ ری میری اقل کا فیصلہ ہے اتے قید لگلے جہان کی قید ਜਾ اتے شرح محمدی کی قید چ تجا قبر کی قید وا ماشر قید چٹ جا اللہ مکبال کلندر لاہوری فرماؤں اقبال فرموے نے تیرے آزاد بندو کی نہ نو دنیا, دنیا تیرے آزاد بندو کی ننیا یہ دنیا وہ دنیا تیرے آزاد بندوں کی ننیا یہ دنیا وہ دنیا یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی جمال بندیا غور فرما مشکات شریف دی حدیث پاگ میرے پاگ محبوب صلی اللہ تعالی وسلم حضرت معاذ حضور د صحابی نے آپ نامدار۔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 کملی والے محبوب سرکار گلام نوڑے تھایا لگام فڑیے گل کر لگا گا نہ کرنا وی آئی پی دور ہر گی لکھا ہوں وی آئی پی میں کیا وی آئی پی نہیں وی آئی پی وی آئی بی کی مطلب ہے میں کیا وی آئی پی کا مطلب انتہائی بڑا بے غیرت وی آئی پی کا مانا ہوں بڑی انتہائی بڑی وی شخصیت ایمان دل دس کملی والے دے نال دی شخصیت کوئی ہے ذرا بول تو سہی نا اللہ دی میرے بانگاڑ ماسک خورا نہیں پہنے لگا یہ ہویا بھی سہی تے ختم ہو جانا ہے ضرور دے نام دی برکتنا ایمان نار دا کملی والے دے نار دی شخصیت ہے زمان میں بھی نہیں تے جے نہیں تے سونا تے غلام دے دھوڑے دی واغ پھڑ کے پی جاندہ ہے تے وڈیاں شخصیتہ مڑکتوں آگیاں معلوم ہویا ہے شیطانی شخصیتہ نے رحمانی شخصیت وڈی او ہووے جی کملی والے وانگو آج ان کے ساری کرے گی یاد رکھنا میرے حضور فرما میں جڑا رب واستے نیاز مندی کردا ہے مولا کریم بلندی عطا فرما ہے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 अपने बगे रहना चाहने सारी मखलूक तो माड़ा बनके तू रो सारी मखलूक तू चंगा तेन मौला बना चोड़ेगा खुदावा दौला शरीक की कसमे एक काफिर चंगा बनाना चाहते नी और निरी बर्बादी होंगी बंद लै जिने भी तेरे मुल्क अंदर हुक्मरान आए ने گاٹا مولا نے مروڑ چڈیا میرے مولا حسین جی آج کیتی کی مولا کریم نے حسین دا نام روشن کر چلا کہ نہیں نہ یزید دا روشن ہے کہ حسین دا مر یزید وی آئی پی بنتا سی مولا حسین آج بھی کرتا رہا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 حضور فرما نے اے مال ہو سکتا ہوں جدو واپس یا ساری قبر پہ یا ساری مسجد پہ اسا تر جانا ہے حضرت مال رضی اللہ تعالیٰ نو ڈھائی نکل گئی رو لگ پہ ہرور فرما نے مار رو نہیں آول سے بیل من کا سکا نرکار نے فرمایا مار رو نہیں میرے نال جی پرہیزگار بندے نے وہ جی ہو جی ہود اربی نال ہو سونے کی حدیث جب مشکار شریف نہ میں زبان کٹا قط دیاں گا سونے محبوب دے خود اپنے لفظ نے سرکار نے فرمایا مار گھبران نہیں جب بھی جاوے تو جف سی شرح مطابق پاک بن کے روی جبو بھی ہوں گا محمد تیرے نال سارا تو بندے پرہرگار نے من کا جڑے بھی ہوچی ہولی ہوبار ہو سد ہوا میری شرح بھی چل پائے گا میں محمد اربی کا سایا نال سونے پاک محبوب پاک ادیس توجہ فرما خدا دی قسم کر کے نا مولا کا سونا حبیب نہ رنگ ویخائ نہ نسل ویخا چل وی اس जब तंज न दे पईए थुम बुले शाह फरमा चल वेखिए उस मस तानू जी तंज न देम ओ मैं वाह दत्त रंगदाए नहीं पुछदा जा देखी हो तुम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 محمداری لگے برادری جنہیں مردی سان بھاوے جنا مردی پہلوان ہو سونے دے چی انہیں کملی والے سرکار نو راضی نہیں سرکار دچھے ٹر پیا تو ہمشے کا بلال ہے وہ بھی ایک... ہاں ہزور نہ یاد رکھنا اسلام نہ نسل چل رہی نہ نسل چلتی نہ رنگ چلد نہ کد کاٹ ہے اس بار گاہ چلتا تو تیر امل چل رہا ہے وہ <laughs> صرف ایک شہ و نہیں اس دل ویختے نے عمل امل ویختے نے بھئی تیرا دل عمل جی صاف ہے تو مڑ سمجھ لے کملی <قملي> والا محبوب تیرے ہر دم نال سلطان بابو فرما نے <دے میں> سلطان لارفین <نا> فرما دے <میں> دل کا لے نالو امہ <إيه محكا> کال ہوتے دل یار پشا ایس دنیا نال نے جی چنگیاں گل لڑ لگ جاویں چنگیاں وفادار نو بےلی بنا لو ایس دنیا تیرے نال قبر دن بھی تیرے نال میدان ماشر دے نال ہو گئے خدا وا دریف دی قسم دنیا دی گل سن غازی علم دین شہید دا نام سنیا گا तरखान पत्र लौर दे रहन वालाड़ी मुन्ना नौजवान सी मगर जदों भाग जागण लगे मे اپنی جان کملی والے سرکار اتو وار کے میاں والی جیل دے بیٹھا ہے رات دا ٹائم بابا دین محمد ابے جناب ایک بڑا بابا ہاں جی جناب پکی جی عمر والا جڑا جیلر سی رات نو گشت کردیا کردیا جا کے کوٹھڑی کوٹڑی ویکیا جناب گاہی کو نظر نہیں آیا گھبرا گیا پتا نہیں رات نو دروازے توڑ کے نس گیا کی بنیا مگر کھا تالا بھی اسی طرح وجہ پیا دروازے بھی بند نے حیران ہو گیا بند نس گیا سویرے میری خیر نہیں حاضری ہو جانی میری تے ہاں جی میں ہو گیا مر تھا گیا پریشان ہو کے واپس چلا آیا جدو شہری دا ٹائم ہویا پھر جا کے تے غازی اندر بیٹھا ہے خدا کاجرا کی بنیا کدھر گیا سائیں گالی فرما نے بہلی آ جوں میں ادر بیٹھا وا میرے کو مولا علی مشکل کچھ آ گئے فرما نے اٹھ گالی کملی والا <laughs> چل تین سونا پہ بلا میدان لگا سی سرکار کا جی تخت پچا ہے حضور دے یار سارے بیٹھے نے مینو حاضر کیا گیا ہزور دے نے غازی تیری قربانی اصان قبول کر لیے <laughs> قربانی قبول کر لیے تین باہر کٹ لیا چاہنا چاہیے کوئی مائی دلال تینوں نہیں پڑ فکے گا جے چاہنا ہے مڑ ساڈے ہمیشہ رل جائے تو پھر جا پھانسی لے کے شہادت لے کے سارے کو جنیا جی کمی والے سرکار میں قربان جاوا حضرت گنی شہادت دا شہادت دا حضرت عثمان غنی دا نیڑے آ ہوئے قربان تے جناب دے پانی بند ہو گیا ہوئے جی دشمنا چار پاسے گھر دے محاصرہ کیا ہے ہاں جی جناب پانی بند ہو آپ سرکار روزے دن قرآن دی تلاوت پڑے حضرت اسمانے غنی سرکار نے ویخیا اے روشن دان تھانی چودوی دا چند محبوب نے اپنا رخ روخ و حضور فرما نے عثمان اج روزہ سڈے کول کھول لائی ایمان دس مڑ اتو حیات النبی نبی بھی زندہ تے نبی بے سارے غلام بھی زندہ لوکی نبی پاک دی گل کرتے نا خدا دی قسم کر کے آنا میں آنا حضور دی موت تو دی زندگی قربان کرا حضور دی موت دل دی سکتی گل کرنا ہے قربان جاوا نامدار تو جرا توجہ فرما ہے جی حضرت سیدنا بلال حبشی دا نام وہ بلال حبشی اقبال اقبال کہ میں <سؤال> انگریز دی کتاب پڑھی وہ لکھتا ہے پیا کہ یار سکندر بادشاہ ہوا روم کا سکندر بادشاہ آ تاریخ جیڑی وہ گم ہے پتا نہیں اندر صحیح پیو دے کا دا کسی شہر لگتا پیا او روم دا بادشاہ گزرا تو ان کی تاریخ دا پتا نہیں ایک مدینے دا محمد دا کا اللہ ایک گلام ہوا جنو بلال آخر نے ان کی تاریخ بھی محفوظ ہے تے دنیا بھی جانتی تو حیران ہو گیا یار یہ رنگ چڑھ کے رومی نو جانا کوئی نی کوئی نہیں, نہیں وجہ اقبال نے کے اقبال کس کے عشق کا یہ فی ہے اقبال کس کے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 اپنے دین تو نہیں سر خود محبوب اہد پکارا سی, پکار سی لوگ آخر سن ساڈے خداوا کا نام ہے یہ چرما سن بےلیو میری زبان تے ہو چڑھتا ہی نہیں <تصفح> <laughs> کسے ہور دا نام میری زبان تے نہیں چڑھتا یہ بلال سرکار دا جدو انتقال ہوگا آپ دی گھر والی محترمہ رون لگ پیانے دی پیا نہیں آپ پگ پی اوا وی ویلا ہائے ہوئے وی ہائے حضرت بلال دے نے نہیں چلیے چپ کر با رو نہیں واہ تارا با خوشی کر خوشی خوشی کر ہس نہیں چلیے کیوں ہسا فرمایا نل کا محمد و با اسان کل جا کے پاک محمد ہزور دار ملاقات کرنی ہے زندہ نہیں ہوںکت مڑ کےب جو پیا فرما جا رب رسول منی جب رسول منی ہے انہوں نے رب نے چارے یار دے چبی بھی انہوں کے نے سدیق بھی انہوں نے شہید بھی اونا دے نال سال ہین بھی نے اے چارے گروہ رب سونے نے اونا دے نال کر دیتے نے حضرت بلال فرما نے اپنی گھر والی فرمایا رو نہیں اور غوث پاک میرا دا نام سنیا ذرا بولو چا مزہ نہیں آیا حضرت غوث پاک میر فرماؤں نے بےلیا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 <سرح> <سرح> صرف دو شخصیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام جمدیا نہیں روئے تو ہبیب خدا جمدا نہیں روئے ہبیب خدا جمدیا اللہ دی تسبیح کردے آئے نے تاکہ ہر کسی رونا پہنتا ہے جی توجہ فرمان بیال ہے مسلام پاک نے ہے جی او وہ نے توجہ رکھنا ہوں کو فرما نے بےلی آ تمیا توں روا شا لوکی میرا گوش پاک میرا پیر یارویں والا فرما ہے کم کر جدو تم نہ دنیا تو لوکی تون ہوسدا تر جل تو مڑتا ہوئی یہ ہوا بھی تعلیم مترا نو اگو پیار ہو پچھلے تیری جین پیرو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 مینو لین واسطے آئے کھڑے نے قربان جاواں ہاں جی توجہ فرما سلطان فرما ہے ہر سن دے کے ترو لاسا سا... سوری سام سٹ گتے سمی ات پلٹ نہ سکسے پاسا صاحب تے خامند سی صاحب تین تو لے رتی گٹنا ماسا सचिया समझ आ रही दे दे दे है सुबह लाशाला जे सा कौम सचिया गल च वड़ जा बड़ी गल जे सारी दिहाड़ी झूठ बोलन सुन है झूठ न एडा प्यार सच तो एडे रद्दार چوی گھنٹے ڈرامہ ویکنا ڈرامے کا مانا ہوں جھوٹ کہ ڈرامے کا مانا سچ ہوں بولو تو سی اپنے منہوں پہ لے جھوٹ ناسے کن پیسے لانا مال بھی جھوٹ بولے تو مسیت نہیں رہ سکتا آنے پیچھے نماز نہیں ہوں ایک جڑا ہے کنجر وہ آدھار نہ لے کے گل ایک جگہ سے تقریر آ گیا گتیشن صاحب جھوٹ بولے مولوی تو نماز ہو جاتی میں کیا پیچھے ج لٹیا کی لگی ہوئے موڑ ہو جاتی تو پچھو بعد ہے گستامی کھڑا اگے امام تین سچا لبے خود آ گیا بندے آپ جیو جی رو آؤ فریش پہ جیسے سلطان ری منہ کھول اس منہ کھولیا جب بالک مار دس منہ کھولیا انہیں رکھ کے ہکو گولی ماری جہاں ہزار پولیس والے دی گولی مرد نہیں پہنچا سکے پاٹ جانا ہو او <Elena> مامل.. دعا کر اللہ سانو جھوٹ تو کہ نیری لانت خدا اللہ سان سچیا نال چر لے جھوٹ تیرے پتر پڑے اے پتر بھی تیرا جھوٹا زمانے کا ہو گیا سارے جھوٹ دا جو, تیار جو جھوٹ چڑا ہے ہر ویلے سبق جو جھوٹ دا پہ ملتا اٹھتے جان دن بس بے وقوف جناب آخر کے بلے بلے, بلے تباہی کھیر دیتی ہے وی میرے سامنے کتاب بھائی شرح صدور فی حال میں تادل امام جلال الدین سیوتی رحمت اللہ جنہ جاگ دیا کملی والے پچھتر وار ویخیا دو لاکھ ہدی سافل سن زبانی کنیا سن میں ایک جگہ سے تکریر پہ دے بارلیا چوکھا پڑیا لگا مالی صاحب تصا بڑا کمپیوٹر دے خلاف بولتے ویخو نا کمپیوٹر چیساں آ گئی ساریاں ہدیس کمپیوٹر محفوظ ہو گئی میں دشمن دا دے پہلا حدیث سینے چن ہوں آ گئی نے کمپیوٹر ایسا. دین میں کیا کپیوٹر نہیں آیا امام احمد بن حنبل امام بخاری دا استاد غوث پاک دا امام دس لاک ہادیساں ہافر سی کنیا امام شافی دے شگر دس امام شافی نے کمیس دتا دھومے دھو کے فارغ ہوئے نا تے سوچا استاد دے کپڑے دی میں لے زمین تو سٹا سے بے ادبی نہ ہو سکی کیوں نہ ہوئے پی چھوڑیا استاد امام شافی سی کرتے دی میل پیمن دی برکت جو ہوئی ہے حضور دیا دس لاکھ حدیشوں کا ہافل بن گیا غوث پاک نے انہوں امام منیا اپنا امام احمد بن نمبل انہوں نے منع والے آپ ہمبلی کمان دے मैं छे आई आई दुश्मन ने खेड हम खे करना पैना हर बंद की कंट के उ कंप्यूटर बनना पैना बैटरी रखनी पैनी है ट्रैक्टर आ जी यह मैं दीन चुकी फिरना एखा दीन साढ़े कोल दपेरी नहीं चुकी सू देखो सौखा दीन चुकी जीने में आ जा بیٹری ہو جائےوٹر رو سا پہلا بسترے چکن والے ہوں کمپیوٹر چکن والے میری گل سمجھا کہ نہیں کرتی سوال تو جو فرما رتے امام جلال الدین سیوتی رحمت اللہ لکھتے ہیں حضرت دتا گنج بخش پیر لاہور درکار دا دا درشد حضرت خواجہ ابل قاسم کشہری اپنی کتاب رسالا کشہری لکھتے ہیں جی اج تو تقریباً با بارہ سو سال یار سو سال پرانی گل سو سال یار سو سال یارہ سدیاں پہلے کی گل ایک بزرگ ابراہیم بن صاحبان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 بزرگ ابراہیم بن صاحبان فرما نے میں او درہم دینار لی لیا اگلا دن لوگ اس طرح نوجوان تواف کردہ کردا فوت ہو گیا ہے حرم ہرم پاکر موت آ گئی ہے فرما نے میں جنازہ پڑھایا کفل لبر خدائی قبر جا کے جدو رکھن لگا میں ہاں منہ کے بند کھولینے اپنی اکھا چ کھولیاں میں نہ خدا دیا بندیا کدی مرن تو بعد بھی زندگی ہوں آ فرما نے ایبراہی آنا من ل میں رب محب آش کلو محبل رب آشکے میرے سامنے کتاب پی ہے کتاب الروف محد ابن قیم کزم جوزیا دی جیڑا مسلم ہے وہابیاں نزدیک وہ بھی یہ اپنا امام تسلیم کرتے ہیں بڑا وحدس ہوا کتاب ال روح دفا تیرہ اربی کی چفی باہر ملکوں کی بیروت دی و سحان احماد بن سلمان ان سابت ان شہر بن ہاؤشم ہوشب انب بن جسامہ ووف بن مالک حضور دے دو صحابی ایک دا نام صاحب بن جسامہ سی دوسرے دا نام اوف بن مالک سی دو میں آپس دے اندر دوسر براہ بنے ہوئے سن دے چنگیا گیا میرے چولی فل پے چنگے نو یار بنایا ہوئے سی سنرا بنے ہوئے سن حضرت صاحب کہف بن مالک نو آ پراوا پاوا مر جاوے گا نا تیرے میرے پہلا ان پچھلے نو دسنا پڑنا بھی میرے بنی کی میں پہلے گل کر گیا بھی چنگیا روح چھوٹیاں رادی ہر آزاد ہے نس آئے گی نا سال کی پہ بنتی ادر ویخ آف فرما نے حضرت فرما نے اوی ہونا کہ ہاں ضرور ہونا تین دسنا دس پڑنا فما تو فراف حضرت ساب فا گئے بن مالک نے ویخے خواب دے اندر حضرت اوف آئے حضرت صاحب آئے نہیں فرما دیتے ہیں کی آئی رب کی کیتا ہے پر مجھ نے بے لیا اتنے مصیبت بڑیاں نے پر مولا نے بخش چڈیا تیرا دے ٹکٹ لے کھڑا نا اتو مولویا بھی باٹھا بائی ٹھاک وہ بھی آدھے جڑا ایک روپیہ متیتے جنڈا دین پہ وہ بھی بن گئی صحابی دی گل پہ کرنا فرما نے مصیبت نے بڑی سن پر بخش دے آؤ فرما نے میں, میں ویخیا وہ گل اندر کالی جی پٹی پئی ای میں پوچھنا ہے کالی پٹی کا دے نے یارہ ایک یہودی میرے نال رول دس دینار لے سن االج پی پہ پے ری مہربانی مہربانی کری یہ تو واپس کر دے تو میرا تیراس ہے میری یہ جان چھوٹ جاوے جڑا گل پیا کھڑا ہے نا یہ کالا پٹا وہ دساں دنار والا میری جان چربان جاوے جاوا ادھر ویخ اگلی گل صحابی ہی فرما رہے وہ میرے پا وا جو بھی پچھے ساڑے گردر ہوں پیا سانوا پتا پیا لگتا ہے اکے کیون اکے جہی بلی مری ہے نا سڈے گھر فما تو فراف حضرت سا فوت ہو آف بن مالک نے ویخے انتخاب کے اندر حضرت اوف آئے نے ساب آئے نے نے او فائل حضرت سام آئے نئی فرمانے پراوا کی آئی رب کی فرمانے بے لیا اتنے مصیبت بڑیاں نے پر مولا نے بخش چھڈیا ٹکٹ نہیں کھڑے نہ است مولویا بھی باٹھا بائی ٹکڑا وہ بھی آتے ہیں جہاں ایک روپیہ متی پہ جنا دیا وہ بھی بن گئی صاحبی گل پہ کرنا فرما دن نے بڑی سن پر بخش درما نے میں ویخیا وہ گل دن کالی جی پٹی پی ہے میں پوچھنا ہے کالی پٹی کا فرما نے یارہ ایک یہودی میرے نال دس دینار لے سن اہی گل پے پے مہربانی مہربانی کری یہ تو واپس کر دے میرا پراس ہے میری یہ جان جڑا جا گل کھڑا ہے نا یہ کالا پٹا وہ دساں دنار والا میری جان جاوے قربان جانا ادھر وے اگلی گل صاحبی او میرے پاوا جو بھی دے اندر ہوتا ہی پیا سانہ پتا پیا لگتا ہے اکے جڑی بلی مری ہے نا سڈے گھر گل سمجھیے مسلمانوں حضور دے صحابی پیا گل کرنی اللہ صحابی حضور دیا فرماؤں وفاد تو اپنے بےلی نیا دستا کہ میرے گھر چ بلی مر گئی ہے چند دن گزرے نہیں مینو اس بلی دے مرن کا بھی پتا ہی ساڑے گھر بلی مر گئی والن نہ بنتی آ میری بیٹی جہی ہے نا وہ بھی چھ دن تک فوت ہو جانگی تیری مہربانی میرے گھر دنو آخ میری بیٹی پیار کرن دی مہمان جو ہے وہ ساہ جانے ہوں میرے کو حضرت قربان جاوا تبجو فرما حضرت دے سا فرما نے خافر میری بیٹی چھ دی مہمان میرے گھر والوں دس دے مہربانی دے نے صحابی بےلی میں آیا وا درد میں کیا پہلے بلی فوت ہو گئی بلی مری سر اچھا کہ میں آخا یار بیٹی اپنی جیڑی نا دھیان نہ رکھے جی بچاری تی دنوں کی میں مان اسٹور جاؤں چھ دن بعد آ بھی جان دی رہی معلوم ہویا پر نیری جھلیا زندگی اس جہان دی نہیں زندگی اگلے جہان دی بھی ہے قبر بھی زندگی ہے حشرچ بھی زندگی ہے فقت گل تو جی روح اپنی چنگی لے گیا تو مڑ اتے تینوں ہائے ہائے جی اتوں ہی آپ روح اپنی پلیت کر بیٹھے فلما ویخ کے حرام کھا کے سارا کچھ ہاں جی اج روزے رکھنے آسا آس میری نال سمجھنا ذرا رکھی رکھ رکھنے پی نا ایمان دسیا جی کلے کل کمرے چ بندہ بیٹھا ہوئے کوئی نہ ویخہ ہوئے اگے حلال رسک فروٹ روٹی گوشت ہر پائی کیوں نہیں پی ہو مطلب اللہ ویخنا پیا پر وہ مسلمان مجھے تو ہر پتا لگا تیرا اللہ تے ہیک اللہ اللہ، اللہ، اللہ، اللہ، اللہ اللہ Wait, ایک مہینہ ویخ دارہ مہینے اللہ نے ہاں کوی ایک مہینہ کلی کوٹری چہ کے حلال نہیں کھانا ان رب ویخ یارہ مہینے رب دیاں دیا نو لاک نہیں یارہ مہینے ان پیا دستا حرام بھی سوٹ آنا ہر شہر رگڑ پکڑ کی آنا پیا ہوئی چوڑا نے سم لگنے چمڑ ایوے نہیں اندر بے وقوف بندے بے بھی اچ حو رکی رکھنا یارہ مہینے حرام تو نہیں رکنا آج حلال منہ اچ پا رب کا حکم ٹوٹ جانا ہے تو یار مہینے رب کا حکم کوئی نہیں ہوں واقعی تے ٹھوری گئی نے میں رات تقریر کر رہا ساتھ لاہور شہر میں کیا کہو اے دسو بھی عورت اسلام بانگ پڑ سکتی کی خیال خبر دے سکتی لیکن گل جہی کری پڑ لاہور شہر نہ مار دی اور تنوع ایک بل دسنا شاید آ میں نماز ہی بڑے آنگی ڈیر لگ رہا ہے جہے کنجر مشیت نہیں کدی وڑتے میں جا آ لے بانگی ہے آن چی کہ دس میں ہوٹل والے دسے آخر وہ کہ میں کہ میں ہوٹل کے لنگیاں تو میں کرسیاں تو جگہ نہ پی لبے لب تے دجا بچارا ویلا پی میںڑی مٹھائی پہ ونڈی انہوں نے آخر جیبے پی نچدی وی جی؟ نچ لگا کھڑا میں قوم نسا بے بے نچنی چاہیے مسیح بڈی ٹو باندھ چپڑا میں لینا ہی لینا جا پیسے بھی بڑے تہ شہر یہ کی پتہ نہیں کتنے تک جا ہاں منچ لگتا نیری ترک گئی ہومانا دس بے وقوفا گرسے بے وقوف آخری اس کی وجہ یہ کہ اقل ہے تو میرے مستفا کی شریعت پی قسم خدا دی اقل جدو مسلمان جدوں کا کافران کے پیچھے ٹرن لگا ہے نا تے کافر آپ رب دے کے کاغذات جانوراں تو بد تر سن ہوں یہ بھی جانوراں تو بہڑا بنیا ہے جی تے جے جی تگا نا میرے کملی والے پیچھے تے ساری کائنات تو آلہ میرے کملی والے کی ذات جہاں رو د پیچھے لگ پہ ربو بھی آلہ کر چڑتا ہے ایمان نار دس ای گل ہے کہ ذرا ایمان نال گوائی دیا جی جو بندے درویخ میں آخیا میں یار اے دسو اور اص مر جتنے کفن کے کپڑے پوائی پتہ ہے مول بھی تو مر تے مڑ ہوں کفنا دا کی بنتی پانچ کپڑے مر جی بی بی تے کنے کپڑے سنت نے پانچ دو نے چادر ایک ہوتا کمیش ایک ہوتی ہے دامنی سینے سے پاو آستے ہوتا دوپٹا سر چھوڑ یہ ہوں پانچ کپڑے سنت ہوئے پے مری ہوئی دے. تے میں پاک پتن شریف دے ضلع تقریر پہ کرتا سا میں آیا ہوں جی کپڑے ہیں جٹ بولیا ڈیڑھ کپڑا ایمان دس یہ میں ہوں تین خود دس بھی جب یہ جی نہیں لکتی یہ ڈیڑھ کپڑا پیس مرین ضرور پنجا سوا میں نے ایک چی صاحب مسئلہ دسے میں مر جائے اور منہ ویک سکتا غیر بندہ نہوں ویک سکتا مری دوں ایمان دسو ایمان اپنی گوئی می مری دوں ویچن دیکھی اگلی بات گل مجھے آپ وجہ کیوں ساڑی اقل ماری گئی ہے اسا کی والی نڈ دیا اس محبوب نڈیا ہے جنہیں جانوروں بندہ چ بنایا بلکہ جانور مقام دتا ہے فرش تر کے غلام بن رہے ہیں اج بندے جانور بنے پائے ڈنگر تو بہتر بنے پائے ساتھی میں لاہور شہر گل کی کوٹیاں بےلی ہوں بڑی بڑی بڑی گڈیا والے اندر نہیں آتی آخ جی مول سا کی کریے نیندر نہیں رات کو گولی کھا پی گولی کھا کے سویے تان نیندر آتی میں آخ جی کا گولی کھا لو ساریا گولیاں چھٹ جاپ سن آکے وہ کہڑی گولی میں آخیا غیرت کی گولی آرام سکون آئے گی دل سکون چ گا ایک غیرت کی گولی کھا جی دھی بہ نلہ نے لکاوا اسے بنایا یہ لکا لے جی میں ساطمہ تو زہرال لک دینا توجہ فرما مار پیار کرنا اور توجہ رکھ آخری گل کر کے تقریر مکا دینا باقی دی مولا علی مشکل کشا دی شان انشاءاللہ بیان اللہ دن گل پیار کرنا رب رسول من لے پچھے چل پے تیرے نال یار سونے نبی بن جاؤ گے مر کے بھی نہیں مرے گا سامنے کتاب پی امام چلال سیوتی رحمت اللہ محد محدث نے جوزی رحمت اللہ حوالے پہ لکھتے ہیں محد سب نے جاودی پہ لکھتے ہیں کاب قربان جاوا تین بھراو سن تین بھراو ملک شام دے دے روم دی بادشاہی نال لڑائی پی ہوں مسلمانوں دی تنے بھرا قیدی ہو گئے بادشاہ روم دے فر کے لائے گئے تنے نوجوان نے بادشاہ نے تین اپنی بارگاہ آدر چکی کا پھر عیسائی بادشاہ سی لگا اپنے دین تو پھر جاؤ کی کرو کی کریں گا کہ دی جاؤ دیا ویا دیا گا ادی بادشاہ بھی دے آنگا لکھ دیا گا اپنا دین چڈ کے عی مدد آ جا جاؤ گور کر مسلمانا تین پتا لگے مسلمانی شکی ہے टिया ईमान वेच देने हा। असाने जरा सामू सड़क बना देमानो लै जावे जरा नाली बना देमानो लै जावे जरा गैस भर देमानो लै जावे तू असा गैस भरवा के ईमान दी खड़े होने मगर मैन वहादव लाल शरीफ की कसम है दीर ईमानो दौलत अर्श फर्श भी मिल जाए ईमान का मुल नहीं पूरा हों اے بھی قدر تے مولا حسین تو پوچھ گئے جنہیں بہتر تن شہید کرائے نے ہوں تین آرام بادشاہ آخدیا اپنا بھین چڈ دو بادشاہ ہی لکھ دیا گا اگو کی کرتے رہا ادھر ویخو مسلمان جدو ان گل کی آداد جی نہیں آ گوگے مڑ موت تیار ہو جاؤ ہزور دشکان دے کے دے منہ چ نکلنا یار محمد او سونے محمد ساری فریاد نو سن لو نبی پاک سرکار دی بارگاہ فریاد کی बादशाह समझ गया है फिरन वाले नहीं हटण वाले मुड़न वाले डट के बोलना बादशाह कह लगा अच्छा बी तैयार हो जाओ कह लगा तीन कड़ा तेल दे गर्म करो त्रै दिन अग थले बल दी है पी कड़ा उबलते ने पे तिने फिरावान रोजाना पेशता कड़ा विखाया जाद वो दीन तो हट जा वो नहीं तो इन अंदर मच्छी वांगो तरे जावा तिने भरा अपने दीन छ नाम नहीं लदके जावा उस जिगरे तो جس دل دے اندر میرے پاپ محمد لڈے لایا اے اللہ اے اللہ اے اللہ توجہ فرما ایک بہان ایک دیہڑ پا نو نوجو دیار پا دن تیجا ایک ہالے مچھ ٹوٹ دی پی سر کی عمر کا نوجوان پر قائم وہ نیمان وزیر اٹھیا اندر بادشاہ سلامت ٹھہر جا عمر چھوٹی ہے یہ لواگا میرے سپرد کر دس آگا کی کرے گا آپ میری ایک بیٹی ہے بڑی سونی میں کلے کمرے ان رکھاں گا آپ ان دین تو پھیر لینا وزیر لے کے ٹر گیا بیٹی پیش کر دیتی ہے کمرے دے اندر چالی دن گزر گئے جن چڑھتا ہے فقیر روزہ رکھ لیں دا ہے رات لات فقیر نماز نیت لیں دا ہے اللہ بھی توم سو جدو کیوں کہ رات پوے وہ بے دردار قیام کردا دن روزہ رکھ لو فرما نگاہ شیتان تیر جا دل تجا بجتا نگاہ بھی نہیں چکتا ویخنا ہی نہیں کوئی ہے بھی صحیح کہ نہیں کیوں ویخے توجہ رکھ د سرکار جو دل چسبن چالی دن گزر گئے دین تو نہیں پھیر سکی چالی دنوں بعد ولیر کی نتیجہ دتا ہی ان لگی باب اے آخر اپنے براوا دونوں نڑا وے تڑفدہ ویخی کڑا کتوں پھرے کہ سان کسی ہور چ رکھ دے تاکہ اپنے دے مرن والی جگہ تو دور ہو جاوے جائے دے چیتے براوا بھی دا غم لے جائے وزیر نے شائر منتقل کر دیتا ہو. دن بعد شاہ ہور منگ لے ہوں مڑ اسی طرح کمرے دے اندر مگر نوجوان پھر نہیں پیا وے ایک دم <تصال> بیٹی دا دماغ چکر کھا گیا آ میرے وال نہیں وہ تس دے صحیح ہو کہڑے رب پو دی پوجا کرنا ہے شاعر آخر ہے شاعر دی زبانے سنانا ٹین آخر لڑکی آخری ہے تسی وے کیوں نہیں ہوشیل میرا کیا گو مڑ کہہ تھی منگے کیوں نہیں گل میری تھی موت کولوں کیوں ڈر कु कहंदी नौजवान मुनू भी करना चाह पढ़ाओ कलमा पढ़ाया नौजवान आखद नसन का कोई चारा कर आोड़ा मैं लै आनी हां गई घोड़ा लै आंदा रातों रात नरस पे उथ घोड़े तव जाते पंगल पिछो घोड़िया की टाप की आवाज आई ओ घबरा गए दुश्मन मेला पिछो आवाज दी आवा घबरा सा फिराव जिन्हों कढ़ा तरफ जा रखे बस एक टुबी आई है तेल जन्ना तो फिरदा उस चप्पड़ गए ایک ٹوبی آخ آئی بس مڑ برا سانو رب آخیا فرش فرشتے نال نے جاؤ نکاح تیرا نکاح اپنا وہ واسطے آیا خبر بھی معلوم ہوا تین جہان کے بےلی ہوں ایسا تشتہار نبی پاگ کی زندگی کا لکھی گھنٹے ہزور کے درد گلام گلامان دشان جی یہ سنگ ہوں توں آ فیصلہ کر سنگھی کہڑے چنے نہیں نبی سی کین شہید سال ہی نے چار سنگھی چنے نے یا آج دے گن والے بے لی چنے نہیں अपने इन्ह संघिया वास्ते उन्हों संियों शर्त ने यह भी कुरबानी मंगते मंग ने मंगते निया साफ फरमाते दुनिया जो कम ना सौखे सौखे वे, लुखे स, लुखे वे بہتری مڑ ہزور سرکار دی دین واسطے او تے اوکھا ویلا لیکن دین تے کی دین دی حضور دی شریعت حضور دا قرآن ہے قرآن نو کی نقصان ہے جو جنیا چلے تو بے بائی بیڑا اپنا غرق کرنے اللہ دے کلام کا کو نقصان ہے بلا رب دا دین تے رب دام نے رب کا حکم نہ رب ناٹا نا رب, نا رب دے حکم نو گھاٹا گاٹا تین ان لگن واسطے ان تابے داری کر رب د فرمان بڑے سچے میں مینو قسم وال د شریف کی دنیا بدل جی پیرا تو بدل جاتی یہ جنہوں آوٹے کہ آدھے برادری ایماندار دس ہوکیر بھی لوٹا بننا ویخی جنہیں کملی والے لا چڈیا نے ہوں تیرے سامنے گل سنائی ہے تکیاں تے لوٹا کوئی بن ہے پر ان وی وہ آخر بادشاہ پھر جا کے سونے تینوں دتی بیٹھے جان اپنی سچیاں سچیا رلن واسطے داڑی شریف رکھ تھی پیڑ پانچ پنجم دی نماز ہلال رز دکھایا کر چوٹ تو بچیا کر تبجو کر غیر دا کسے دا حق نہ ماریا گھر ٹی وی نو نڈ دے کنجر کنجرخانے اپنے گھر دا ممبا مرکز بنا دے کملی والے سرکار سکار کسم باد لا شریک دی ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھلائے کسی راہ روے منزل ہی نہیں ہے جی جاسا جی منہ اس طرح پھیرنے نا تین سمجھ تو اسا سمجھنے مو سٹے دے فرد لیکن حقیقت کملی والے دل تجار بچ دے, حضور دے نے ہمتی کنڈا بھی جناب تکلیف مینو سد کے جا ہوئے جو سارے جہان دی جان جان جو ہوئے فرمایا تنو کوئی کنڈا بھی امام یوسف بن اسماعیل نبانی رحمت اللہ والا روایت لکھیے فرمایا ہزور نے تو کنڈا بھی پہنچے تکلیف مین ایمان سمتی جہانم جا جہان والے کام کر کے ہزور دکھ نہیں اپنا کوئی اگریز کی سنت ادا کردیا پیسے بھی لگتے ہیں جانم بھی ملتی ہے کملی والے دی سنت ادا کر ہیں پیسے بھی نہیں لگ دے لگتے جنت بھی مل رہی ایسا کیڈے چبل بن گئے ہیں ہزور اپنے ایڈے سونے محبوب کے ہروں جنت نہیں لوگ مفت تغیر ہروں جنم نہیں کھڑیاں پیسے ایمان نال دس اجڑے جڑے داڑی منڈا نا دس روپئے نے ہیں تڑھے لا کے اجکل کی ریٹ چلن دیا سات رپ لائی وہ سات جدوں دی دہڑی شروع ہوگی نا اس دن تو سات رپئیے کنویں دن ہو دوسرے کے تیسرے اج کل تو روزانہ بڑی صفائی ہو رہی ہے اور میں کہو بھائی مانا یہ صفائی نہیں ہے اپنے ایمان دی صفائی کی کڑا یہ چنگی صفائی دو تھری سات روپئے خرچ کرنا یہ سات روپئے کی کمیٹی پائی جا ایمان کر کے آنا کو چواں سالوں بعد اسی دال تیری بیٹی دا ویاہ ہو جائے مر کیوں تو پریشان نہ ہوے دعا منگنے یار لائے بیٹیاں نہ ہی دیں چنگا تو میں بڑا تنگ ہے یہ کتنے ویا گا میرے کو خرچ ہوئی ایسا کوئی نہیں بت آپ پائی کھڑا ہے مینو قسم اولاد شریف بھی میرے کملی والے شریعت جلد چل پائے نا اولاد بھی رحمت بن اپنی زندگی رحمت بن جاتی سارے دکھ ہے انہوں لانتوں میں جہیا گیران پیچھے چلنے لبن نے میرا کملی والا بھی رحمت حضور دے ساری شریعت رحمت سات روپے دس روپے کمیٹی پائی ہوگی روزانہ کی دجے تیجے دی ایمانچ کتنے مہینے کا تر سو روپیہ بن گیا سال کے کن بن گئے چتی سو بعد سرکار جنت او کملی والے سرکار پھسا کے وہ جدو گرفتار کر کے لے گئے نا بدر بدرد قیدیوں بدر دے قیدیاں کل جنگے بدر کا دہڑا سی ستارا رمضان شریف جنگے بدر ہوئیے جنگے بدر دے قیدی کافران حضور سنگل مار کے لے گئے نا مدینے شریف تے سرکار او کھلوتے نے تے حضور ویخ ویخ کے مسکران مسکرا دیتے صحابہ پوچھتے نے حضور مسکران دے کیوں جی فرمایا اس واسطے میں نو بن کے جنت لے چلیا تو جانا نہیں چاہتے مطلب لال فرمانا کرتی جکل مستفا دعا کر اللہ لا شریک مولا سانو عمل پتا فرماوے رمضان دا مہینہ روزانہ تقریر کرنی ہوں جی اس واسطے خوشکی بھی ہو جی پار نہیں لگتا پار میرے لگتا نا جی زور سنن دا بولن چوکھا لگتا ہے کہ جڑی گلا میں کرنا نا ایک ہک ایک گل دا وزن پورا من جنا ہوں یہ پچاونا بڑا اور اس گل نچاونا ایمان والے بندے دا کام ہے اس واسطے تسان بڑے بھاوے آخر داوان ہر پہ لکھوں سلام شم ہدایت پہ لکھوں سلام جس طرف گئی دم دم آ گیا جس طرف اٹھ گئی دم دم آ گیا اس نے گائے ای نیت پھیلا کھو سلا سلام شمع بز میں ہر دایت پھیلا کھو سلام شم بز دست بستا ہے کھڑے حاضر غلام شکر اے گولا مانا سلام اللہ محمد صلی محمد ان سہ اللہ محمد تقبل منا کمات کبل تم نے باد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 یا اللہ سانو کامل ایمان والی موت عطا فرما یا اللہ اپنے عذاب تو بچا مولا کائنات سونے محبوب دے صدقے سانو اپنی رحمت دی آگوش عطا فرما دشمنان اسلام نو و برباد فرما دینے حق دا بول بالا فرما رب العالمین مولا کملی والے ددکے دلانوں حضور دی یاد نال آباد شاد فرما رب العالمین مولا سونے حبیب دے صدقے نفس شیتان بئیمان دے فتنے تو ماحول فرما ایسے کم کرا تو راضی تیرا سونا حبیب راضی ہو. مولا اے کائنات ایک سونے ہبیب نو نیک سال اولاد نو شفائے کلی ات فرما مدنی آکا دے صدقے روحانی جسمانی مرضا دور فرما روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما تو قبل العلیم کن تو سمیخ متبال کن تو صلی اللہ حبیب